میرے محترم بزرگ آپ دیکھو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 ہو گئی. اللہ نے ایک خلوت دینی تھی مرات بلند کرنے تھے کہ اکیلے ہو کے مجھے یاد کرے جیل کی تنہائی کے اندر تو جیل کے اندر بھی اللہ تعالی مرات بلند کرتے ہیں انسان گھبرائے نہیں میں تین دفعہ جیل کے اندر گیا ہوں سنترے پن کے اندر تحری کے ختم نبوا چلی تھی آپ کے کراچی کی جیل میں آیا پھر اس کے بعد تحری نظام مصطفیٰ آمد. چلی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں پھر ہم ڈیڑھ مہینہ تقریباً خان جیل کے اندر رہے اس کے بعد میرے اپنے مہربان دوستوں نے بریلونی دو بندوں نے قید کرا دیا. سمجھے؟ پھر پھر رہا کہ اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں منس بے دان گا ہر دل نند آلم ہراچے کر دبا من آسنا کر ہمیں بے گانوں سے اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا اپنوں سے ہوتا ہے اللہ کار دکھ اہ کار تو تین دفعہ مجھے خود جیلوں میں جانا پڑا تو آپ باہمت رہیں جیل آئے گی آ؟ آ جیلوں سے گھبرانا نہیں چلے گا یاری لگانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے عشق کا امتحان لیں گے میرے شائخ نے مجھے وظیفہ بتایا حضرت مولانا حماد اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے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 میرے باپ نے میرے ساتھ محبت کی یعقوب علیہ السلام نے آزمائے شاید بھائیوں نے کہاں ڈال دیا کنویں میں ڈال دیا پھر مجھ کو بیچا یہ تو باپ کی محبت کا نتیجہ پھر ذلیخا نے میرے ساتھ محبت کی جیل بھیجوا دی مہربانی کرو میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو یہ محبت ہے کوئی عام چیز نہیں جزبہ ناکامی دری راہ کام راہ کا سن رہے ہم یہ عشق و محبت کی راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں سمجھا جی سخت ہوتی ہیں یہ ہمامام نہیں کہ اس سے آپ باہر نکالا ہو ہاں حلوہ خوری نہیں عشق ہے فتح حضرت بھی جیل میں گئے اور آپ کے ساتھ اور دو آدمی بھی جیل میں پہنچے وہ تھے بادشاہ کے ملازم ایک بادشاہ کا خباس تھا بورچی بھائی بورچی جو کھانا پکاتا ہے اور دوسرا ساکی تھا پانی پلاتا تھا شراب پلاتا تھا ان پہ الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زاہر دے رہے تھے پکڑے گئے جی.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 حباز نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا سر پہ ٹوکرا جانتے ہو نا اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں ساکی نے یہ خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں جیسے پلاتا تھا بشری صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر مشہور ہو گئی وہ ایک مانا پڑا تھا من تعبیر احادیث کا اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیریں بھی جی ان کو بتائیں گے شکرائیں. خواب کی تعبیر بہترین دیتے تھے حضرت انہوں نے عرض کیا حضرت خواب کی تعبیر دو حضرت فرمانے لگے دیکھو بھائی خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتاؤں گا کھانا آنے سے پہلے کھانے کو پھر دیر ہے لیکن ہمارے ذرا درد دل بھی سن لو ہاں ہم. ہمارے درد دل بھی سن لو میرے درد دل دیکھے ہیں درد دل میرے آیاں ہیں اشک کے آسار میں آنسو. عشق خون کرتاس پر ہے اشار میں پہلے میرے درد دل اٹھے ہیں پھر آنسو آئی ہیں پھر آنسو میں نے آپ کو اشار کی صورت کے اندر حاضر کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہیں میرے آنسو اشکرو ر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 تو میں نے اس کو بڑی محبت و پیار سے کہا کہ آپ کی داڑھی مشت کے برابر نہیں ہے پہلے سے تو کچھ الحمدللہ تھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن حضرت کی بارگاہ میں جا رہے ہوں سوچ کے جاؤ ہوں ہاں؟ کہ عظیم بارگاہ میں جا رہا ہوں امتی ہوں حضرت کا جب میں نے یہ بات دی تو زار زار ہونے لگا زمیں دار ہے علاقے کا تو اس نے کہا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 یا سیدھا سادہ منا کرو نچوڑ کا منع نہ کرو کیا مانا کرو بنا رہا ہوں کس کو کو وکال دوسرے نے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیاں پا کو لو کھا رہے ہیں پیندے اس سے خبر دے ہم کو ساتھ تعبیر اس کے اندر نرا کا علت ہے مات اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کو موسنین کو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 دوسرا معنی سنیے جی وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحبِ واہ تو تھے نہیں تھے. تھے نا وہ پہلے سے بتا دیتے تھے کہ آج مرغی آئے گی یا آج دال آئے گی صاحبِ واہد تو تھے صاحبِ سراست بھی تھے تو پہلے بتا دیتے تھے کہ اس کو قیدیوں کو کہ آج مرغی کھاؤ گے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 بے شک میں نے چھوڑا ہے مذہب اس قوم کا جو نئی مان لا تو ساتھ اللہ کے وہ آخرت کے منکر کر ہیں وقت آبائی تکلید آبائے سالحین اب دیکھو تقلید ثابت ہو رہی ہے نہیں تو نیکوں کی تو تقلید کرنی ہے ضروری ہے تقلید ابائے سالحین اتباع کی مذہب اپنے باپ دادا کی یعنی ابراہیم عیسا گیا کو ماں کا نلنا نہیں بازتے ہمارے ایک شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور اوپر لوگوں کے لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے یا صاحب یہ سب تبلیغ آ رہی ہے اے میرے دو ساتھی جیل کے کیا رب متفرق بہتر رہیں یا اللہ جو کہ ایک ہے غالب ہے میں مثال دیتا ہوں مباحد کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاک دامن عورت ہے کیا پاک دامن عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے سوا کسی طرف نگاہ اٹھاگے نہیں دیکھتی پاک دامن عورت سمجھے اور مشرق کی مثال ایسے ہے اس عورت فاہشہ کی طرح جس کے سو یار ہوں وہ فیشہرا جس کے کتنی یار ہوں سو یار ہوں مشرے کا کام کا ہے جی کبھی شباز قلندر کی قبر پہ جائے گا ہم؟ وہاں کام نہ بنا تو یہ مکلی چلا جائے گا مکلی کا قبرستان ہے نا ادھر ٹھکے کے ساتھ وہاں پیروں کے پاس کام نہیں بنے گا تو بھٹائی صاحب کے پاس چلا جائے گا وہاں کام نہیں بنے گا تو سچل سی کے پاس چلا جائے گا وہاں کام نہیں بنے گا تو پھر سکھر کے اندر اور کوئی بزرگ ہوں گے وہاں چلا جائے گا ادھر کام نہیں بنے گا تو ملتان بھاگ جائے گا <laughs> چندری رنگ چندری رنگ تھی نا <laughs> تو مشرق کی مثال ایسے ہے جیسے گندی عورت خراب عورت اس کے سو یار ہیں ہاں ایک جگہ اس کو ٹھکانا نہیں ہوتا اور مباحد کی شان یہ ہے کہ صرف اللہ پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے کس پہ نگاہ ہوتی ہے اللہ کی رات کی نگاہ ہوتی ہے آہ فرماتے ہیں نا اپنا خاجہ مزہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ بات میں میرے یا رب بس جائے ذات تیری اے اللہ میرے اندر میں تو آیا بات میں میرے یار بس جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا, ہو مقام تیرا آئے آئے آئے تو آ جا میرے دل میرا دل تیرا مقام بن جائے ہاں باطن میں میرے بات ذات تیری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا ہاں میرا دل تیرا کھانا بن جائے یہ ہے کی شان مشرق کس کتر ہوتا ہے اس عورت کترا جس کے سو یار ہوں ارباب ہوتا ہے رب متبھر بے تر یا اللہ جو کہ ایک ہے غالب ماتا بدون نہیں عبادت کرتے تم سوائے اللہ کے مگر چند ناموں کی کے نام رکھے کے تم نے تمہارے باپ دادا نے نہیں اتارا اللہ نے ساتھ ہے ناموں پہ کوئی دلیل یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں یا نہیں یہ مشرق اپنی طرف سے نام رکھ ہیں کہتے ہیں فلاں ہمارا داتا ہے فلاں ہمارا گنج بخش ہے خزانے بخشنے والا فلاں ہمارا دست گیر ہے فلاں ہمارا مشکل پشا ہے فلا ہمارا غریب نواز ہے کہ اپنے طرف سے لقب دیتے ہیں نام رکھتے ہیں وہ خدائی ہی نام ان کو دے دیتے ہیں ان الحکم اللہ اللہ نہیں فیصلے سارے مگر اللہ کے لیے حکم کیا اس بات کا کہ نہ عبادت کرو کسی ایک سوائے اس کے ذالک الدین دن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 تبلیغ تو کر لی اب کیا بیان کر رہے ہیں بیان تعبیر لکھو تبلیغ کے بعد بیان تعبیر اے میرے جیل کے دو ساتھی ام آہد و تم میں سے جو ایک ہے نا ساتھی آہد و کمار کے نیچے کا لکھنا ہے ساتھی پس پلائے گا اپنے اپنی سرکار کو شراب یہ رب بہو ہے نا رب کی اضافت کی جا رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رب کی اضافت اگر کرو نا غیر معقول چیز کی طرف ہو تو جائز ہے جیسے کہتے ہیں رب الدار کیا مالے کے دار یہ جائز ہے نا لیکن زبر القول کی طرح نسبت کرنا ٹھیک نہیں یوں نہیں کہہ سکتے فلان ربی فلانا میرا کیا ہے رب ہے یا رب و ہے لیکن ادھر رب کی اضافہ جو ہو رہی ہے پہلی شریفوں کی ہے کیا ہے حضرت کی شریف میں نہیں پس پلائے گا اپنی سرکار کو شراب مطلب یہ ہے کہ نجات پا جائے گا رہا دوسرا آخر کے نیچے لکھو یہ خباز خباز نہ لکھ سکو تو باورچی لکھو فائیو وہ اس پہ جرم ثابت ہوگا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 کہ خواب نہیں دیکھا تھا ایسے اپنی مرضی سے جھوٹ بنایا تو حضرات نے فرمایا جھوٹ ہو چاہے سچ ہو اب معاملہ کیا ہے مقدر ہو چکا وکال سب آدی کا استعمال سبب کا استعمال جائز ہے سبب عادی کبھی کبھی خلاف اولا ہو جاتا ہے کبھی کبھی خلاف اولا ہو جاتا ہے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 اور کہا واسطے اس شخص کے کہ زنا یقین کیا کہ تحقیق و نجات پانے والے ہم دو سے تذکرہ کرنا میرا نزدیک سرکار اپنی کہ لیکن بلا دیا ساکی کو شیطان نے ذکر ہی جو ہے اصل میں ذکر یو سفاند ربی ذکر رب ہی اصل میں کا ہے ذک کرا یو سفر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 تو شیتان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا خدا کا نام لینا شیطان تو وہ سارے ڈالتا ہے اور بھول چوک ہے بھی اب دوسرا مانا جی پان سا پہلے ہو زمیر کا مرجع کون تھا ساتھی اب کون بنے گا یوسف پک بھلا دیا یوسف کو شیطان نے اپنے رب کا ذکر اب یہاں ذکر آئے یوسف ان آئندر کی ضرورت نہیں اپنے رب دیا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 WWW shahidayis